<laughs> ہے بنا پر میں کالج نا کالے کالج ہے جڑا نام کا دالی پبلک سکول نرخ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 شام مرد صاحب حضرت صاحب مبل آئے وہ سگو لا لیا میرے تلاک میں چل میرے حضرت ایمان بی پاکی سچی دس ہوئے سوا لکھ نبیا ایک اورت کا نام لائے سوا لکھ نبیا ایک عورت کا نام لے <متنس> کوئی نبی <عورت> ہوئی ہے؟ <متن> <کیوں>؟ <متن> تبلیغ ہے جو غیر نال تعلق ہوت نان کی اجازت کو نہیں تبلیغ کی کرے اس واسطے <متن> ایک, ایک رسول نبی عورت نہیں ہے سمجھ نہیں <متن> <متن> <متن> <متن> <متن> <متن> <متن>